میرے استاد تھے فترس ایک سال پڑھایا انہوں نے مجھے بہت خوش وضاح خوش پوشاک خوش قطع لوگوں میں سے تھے مجھے بہت خوشی ہے کہ میں اس زمانے میں ان کے گھر کوٹھی تھی ان کی کالج کے پچھواڑے میں وہاں پہ ان کے باغ میں جا میں بیٹھ جایا کرتا تھا صرف اس خیال سے کہ دو تین گھنٹے کے بعد یہ نکلیں گے اپنے مہمانوں سے ملنے ہر طرح کے لوگ جاتے تھے ان سے ملنے تو میں ان کو دیکھ پاؤں یہ مضمون ان کا شاید تیرہویں جماعت کے نصاب میں ہے لاہور کا جغرافیہ تمہید کے طور پر صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لاہور کو دریافت ہوئے اب بہت عرصہ گزر چکا ہے اس لیے دلائل و براہین سے اس کے وجود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ایک دو غلط فہمی البتہ ضرور رفع کرنا چاہتا ہوں لاہور پنجاب میں واقع ہے لیکن پنجاب اب پنج آب نہیں رہا اس پانچ دریاؤں کی سرزمین میں اب صرف ساڑھے چار دریا بہتے ہیں اور جو نصف دریا ہے وہ تو اب بہنے کے قابل بھی نہیں رہا اسی کو اصطلاح میں راوی ضعیف کہتے ہیں ملنے کا پتہ یہ ہے کہ شہر کے قریب دو پل بنے ہوئے ہیں ان کے نیچے ریت میں یہ دریا لیٹا رہتا ہے بہنے کا شغل عرصے سے بند ہے اس لیے یہ بتانا بھی مشکل ہے کہ شہر دریا کے دائیں کنارے پر واقع ہے یا بائیں کنارے پر کہتے ہیں کسی زمانے میں لاہور کا حدود اور بابا ہوا کرتا تھا لیکن طلبہ کی سہولت کے لیے میونسپیلٹی نے اسے منسوخ کر دیا ہے اب لاہور کے چاروں طرف بھی لاہور ہی واقع ہے اور روز بروز واقع تر ہو رہا ہے ماہرین کا اندازہ ہے کہ دس بیس سال کے اندر لاہور ایک صوبے کا نام ہوگا جس کا خلافہ پنجاب ہوگا یوں سمجھیے کہ لاہور ایک جسم ہے جس کے ہر حصے پر ورم نمودار ہو رہا ہے لیکن ہر ورم پر مواد فاسد سے بھرا ہے گویا یہ توسیع ایک عارضہ ہے جو اس کے جسم کو لاحق ہے لاہور کی آب و ہوا کے متعلق طرح طرح کی روایات مشہور ہیں جو تقریباً سب کی سب غلط ہیں حقیقت یہ ہے کہ لاہور کے باشندوں نے حال ہی میں یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ اور شہروں کی طرح ہمیں بھی آب و ہوا دی جائے میونسپلٹی بڑی بحث و تمہیز کے بعد اس نتیجے پہ پہنچی کہ اس ترقی کے دور میں جبکہ دنیا میں کئی ممالک کو ہوم رول مل رہا ہے اور لوگوں میں بیداری کے آثار پیدا ہو رہے ہیں اہل لاہور کی یہ خواہش ناجائز نہیں بلکہ ہمدردانہ غور و خوض کی مستحق ہے لیکن بدقسمتی سے کمیٹی کے پاس ہوا کی قلت تھی اس لیے لاہور کو لوگوں کو ہدایت کی گئی کہ مفاد عامہ کی پیش نظر اہل شہر ہوا کا بے جا استعمال نہ کریں بلکہ جہاں تک ہو سکے کفایت شعری سے کام لیں چنانچہ اب لاہور میں عام ضروریات کے لیے ہوا کی بجائے گرد اور خاص خاص حالات میں دھواں استعمال کیا جاتا کمیٹی نے جا بجا دھوئیں اور گرد کے مہیا کرنے کے لیے مرکز کھول دیے ہیں جہاں یہ مرکبات مفت تقسیم کیے جاتے ہیں امید کی جاتی ہے کہ اس سے نہایت تسلی بخش نتائج برآمد ہوں گے بہم رسانی آب کے لیے ایک اسکیم عرصے سے کمیٹی کے زیر غور ہے یہ اسکیم نظام سکے کے وقت سے چلی آتی ہے لیکن مصیبت یہ ہے نظام سکتے کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے بعض اہم مسودات تو طلف ہو چکے ہیں اور جو باقی ہیں ان کے پڑھنے میں بہت دقت پیش آ رہی ہے اس لیے ممکن ہے کہ تحقیق و تحقیق میں ابھی چند سال اور لگ جائیں عارضی طور پر پانی کا یہ انتظام کیا گیا ہے کہ فیلحال بارش کے پانی کو حت الوسا شہر سے باہر نکلنے نہیں دیتے اس میں کمیٹی کو بہت کامیابی حاصل ہوئی ہے امید کی جاتی ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں ہر محلے کا اپنا ایک دریا ہوگا جس میں رفتہ رفتہ مچھلیاں پیدا ہوں گی اور ہر مچھلی کے پیٹ میں کمیٹی کی ایک انگوٹھی ہوگی جو رائے دہندگی کے موقع پر ہر رائے دہندہ پہن کر آئے گا نصام سکے کے مسودات سے اتنا ضرور ثابت ہوا کہ پانی پہنچانے کے لیے نل ضروری ہیں چنانچہ کمیٹی نے کروڑوں روپے خرچ کر کے جا بجا نل لگوا دیے گئے ہیں فی ان میں ہائیڈروجن اور آکسیجن بھری ہے لیکن ماہرین کی رائے ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ گیسیں ضرور مل کر پانی بن جائیں چنانچہ بعض نلوں میں اب بھی چند قطرے روزانہ ٹپکتے ہیں اہل شہر کو ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے اپنے گھڑے نلوں کے نیچے رکھ چھوڑے تاکہ عین وقت پر تاخیر کی وجہ سے کسی کی دلشکنی نہ ہو شہر کے لوگ اس پر بہت خوشیاں منا رہے ہیں جو سیاح لاہور تشریف لانے کا ارادہ رکھتے ہوں ان کو یہاں کے آمد و رفت کے ذرائع کے متعلق چند ضروری باتیں ذہن نشین کر لینی چاہیں جو سڑک بل کھاتی ہوئی لاہور کے بازاروں میں سے گزرتی ہے تاریخی اعتبار سے بہت اہم ہے یہ وہی سڑک ہے جو شیر شاہ سوری نے بنوائی تھی یہ آثار قدیمہ میں شمار ہوتی ہے اور بے حد احترام کی نظروں سے دیکھی جاتی ہے چنانچہ اس میں کسی قسم کا رد و بدل گوارہ نہیں کیا جاتا ہے. وہ قدیم تاریخی گڑھے اور خندقیں جن کی تو موجود ہیں جنہوں نے کئی سلطنتوں کے تختے الٹ دیے آج کل بھی کئی لوگوں کے تختے یہاں الٹتے ہیں اور عظمت رفتہ کی یاد دلا کر انسان کو عبرت سکھاتے ہیں بعض لوگ زیادہ عبرت پکڑنے کے لیے ان تختوں کے نیچے کہیں کہیں دو ایک پہیے لگا لیتے ہیں اور سامنے سے دو ہک لگا کر ان میں ایک گھوڑا ٹانگ دیتے ہیں اصطلاح میں اس کو تانگا کہتے ہیں شوقین لوگ اس تختے پر موم جامہ من لیتے ہیں تاکہ پھسلنے میں سہولت ہو اور بہت زیادہ عبرت پکڑی جا سکے اصلی اور خالص گھوڑے لاور میں خوراک کے کام آتے ہیں قصابوں کی دکانوں پر انہی کا گوشت بکتا ہے ٹانگوں میں ان کی بجائے بنسپتی گھوڑے استعمال کیے جاتے ہیں بنسپتی گھوڑا شکل و صورت میں دمدار ستارے سے ملتا ہے کیونکہ اس گھوڑے کی ساخت میں دم زیادہ اور گھوڑا کم پایا جاتا ہے حرکت کے وقت اپنی دم دبا لیتا ہے اور ضبط نفس سے اپنی رفتار میں ایک سنجیدہ اعتدال پیدا کر لیتا ہے تاکہ سڑک کا ہر تاریخی گڑھا اور تانگے کا ہر ہچکولا اپنا نقش آپ پر ثبت کرتا جائے اور آپ کا ہر ایک مسام لطف اندوز ہو سکے لاہور میں قابل دید مقامات مشکل سے ملتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور کی ہر عمارت کی بیرونی دیواریں دوری بنائی جاتی ہیں پہلے اینٹوں اور چونے سے دیوار کھڑی کرتے ہیں اور پھر اس پر اشتہاروں کا پلستر کر دیا جاتا ہے جو دباضت میں رفتہ رفتہ بڑھتا جاتا ہے شروع شروع میں چھوٹے سائز کے مبہم اور غیر معروف اشتہارات چپکا دیے جاتے ہیں مثلا اہل لاہور کو مشدہ یا اچھا سستا مال اس کے بعد ان اشتہاروں کی باری آتی ہے جن کے مخاطب اہل علم اور سخن فہم لوگ ہوتے ہیں مثلا گریجویٹ درزی ہاؤس یا اسٹوڈنٹس کے لیے نادر موقع یا کہتی ہم کو خلق خدا غائبانہ کیا رفتہ رفتہ گھر کی چہار دیواری مکمل ڈائریکٹری کی صورت اختیار کر لیتی ہے دروازے کے اوپر بوٹ پالش کا اشتہار ہے دائیں طرف تازہ مکھن ملنے کا پتہ درج ہے بائیں طرف حافظے کی گولیوں کا بیان ہے اس کھڑکی کے اوپر انجمن خدام ملت کے جلسے کا پروگرام چسپا ہے اس کھڑکی پر مشہور لیڈر کے خانگی حالات بال وضاحت بیان کر دیے گئے ہیں عقبی دروازے پر سرکس کے تمام جانوروں کی فہرست ہے اور استبل کے دروازے پر مس نغمہ جان کی تصویر اور ان کے فلم کے محاسن گنوائے گئے لاہور کے ہر مربع انش میں ایک انجمن موجود ہے پریزیڈنٹ البتہ تھوڑے ہیں اس لیے فی الحال دو تین یہ اہم فرض ادا کر رہے ہیں چونکہ ان انجمنوں کے اغراض و مقاصد مختلف نہیں اس لیے بسا اوقات ایک ہی صدر صبح کسی مذہبی کانفرنس کا افتتاح کرتا ہے سہ پہر کو کسی سینما کی انجمن میں مس نغمہ جان کا تعارف کرواتا ہے اور شام کو کسی کرکٹ ٹیم کے ڈنر میں شامل ہوتا ہے اس سے ان کا مطمئن نظر وسیع رہتا ہے تقریر عام طور پر ایسی ہوتی ہے جو تینوں موقعوں پر کام آ سکتی ہے چنانچہ سامعین کو بہت سہولت رہتی ہے لاہور کی سب سے مشہور پیداوار یہاں کے طلبہ ہیں جو بہت کسرت سے پائے جاتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں دساور کو بھیجے جاتے ہیں فصل شروع سرما میں بوئی جاتی ہے اور عموماً اواخر بہار تک پک کر تیار ہوتی ہے طلبہ کی کئی قسمیں ہوتی ہیں جن میں سے چند مشہور ہیں مثلاً اول جمالی کہلاتی ہے یہ طلبہ عام طور پر پہلے درزیوں کے یہاں تیار ہوتے ہیں بعد ازاں دھوبی اور پھر نائی کے پاس بھیجے جاتے ہیں اور اس عمل کے بعد کسی ریسٹوراں میں ان کی نمائش کی جاتی ہے دوسری قسم جلالی طلبہ کی ہے ان کا شجرا جلال الدین اکبر سے ملتا ہے اس لیے ہندوستان کا تخت و تاج انہی کی ملکیت سمجھا جاتا ہے شام کے وقت چند مسائروں کو ساتھ لیے نکلتے ہیں اور جود و سخا کے خمل انڈھاتے پھرتے ہیں کالج کی خوراک ان ہراس نہیں آتی اس کی ہاسٹل میں فروکش نہیں ہوتے تیسری قسم خیالی طلبہ کی ہے یہ اکثر روپ اخلاق اور گون اور جمہوریت پر باآواز بلند تبادلہ خیالات کرتے ہیں اور آفرینش کے متعلق نئے نئے نظریے پیش کرتے رہتے ہیں صحت جسمانی کو ارتقاء انسانی کے لیے ضروری سمجھتے ہیں گاتے ضرور ہیں لیکن اکثر بے سرے ہوتے ہیں چوتھی قسم خالی طلبہ کی ہے یہ طلبہ کی خالص ترین قسم ہے ان کا دامن کسی قسم کی آلائش سے تر نہیں ہونے پاتا کتابیں امتحانات مطالعہ اور اس قسم کے خرخشے کبھی ان کی زندگی میں خلل انداز نہیں ہوتے جس معصومیت کو لے کر وہ کالج میں پہنچے تھے اسے آخر تک ملوث نہیں ہونے دیتے اور تعلیم اور نصاب اور درس کے ہنگاموں میں اس طرح زندگی بسر کرتے ہیں جس طرح بتیس دانتوں میں زبان رہتی ہے پچھلے چند سالوں سے طلبہ کی ایک اور قسم بھی دکھائی دیتی ہے ان کو اچھی طرح دیکھنے کے لیے محدب شیشے کا استعمال ضروری ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ریل کا ٹکٹ نصف قیمت پر ملتا ہے اور اگر چاہیں تو اپنی انّّا کے ساتھ زنانے ڈبے میں بھی سفر کر سکتے ہیں